تم فرماؤ میں ناؤ پاتا اس میں جو میری طرف وہی ہوئی کسی کےنی والے پر کوئی کہنا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون عابد جانور کا گوشت وہ نجاست ہے یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ضبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا تو جو ناچار ہوا نائیوں کے اب خواہش کرے اور نایوں کے ضرورت سے بڑے تو بے شیک اللہ بخشنی والا مہربان ہے